با مشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گیونٹ لے گا اور گلے سے انچی اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا ناؤ اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب